الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحس بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا او نم واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وَالَّذِينَ یبی لِرَبِّهِمْ نب وَقِيَامًا وَالَّذِينَ قیامہ ولزی نقول نب نصرف ان عذاب جہنم عن عذاب حان غرام عن ص مستکرم و مقامہ ولزین عزا انفقلم یسرف ورلم یقورُ و وَظین الدما اللّہ علّہ آخرہ ولاَ یکلونفصلَََََََََََََََََرم اقبا اللہ بالحق اللہ بالحّ ولاء إِلَّا بِالْحَقِّ ميف الضالك يلكا اسامہ يدا افل العضاب يوم القيامت و يقلطفى محانہ اللہ من تابا و آمن و عامل عمل صلحن فلائك يب اللہ سيٰۃم حسنت و كان غفور الرحيمہ و من تاب و عام فن مطاب وزین لش وزین ذروب یا تب لم یخرم و امیانہ و لذین یقول وعلائ ي زون الغرفہ بما صبرو ل کونا فيا تهية تم وسلام صدق الله مولا ن العظيم اوصد وم دبي قريم الغوش بهم الله منّذ قوبنا بالقرآن وضين اخلانا بالقرآن ودخلنا الجنة بالقرآن بنا من الناار بالقرآن۔ قال الله تعالى وتبارك في شان حبيب هي مخبر و عامر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا اي الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام كنتم رسول الله توصیف اللہ جللہ مجت کریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کے کائنات بھی ہے اور مال کے شاش جہاد بھی اللہ جللہ و کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امن رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے رجوع مالکے رقاب امم فخر ارب وجم والے کون مقام سیاہ ہے لا مقام سید ان سجا سر برے لالا رقاں نی رے تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تمائےائے دوراں سر تہلے زہرا جمالہ جل بائے سبے اضل نور ذات لم یزل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 اور قلوب کو تازگی اور ایمان کو حرارت اور ولول نصیب ہوئے یقینا جو لوگ معاون ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ کتنے لوگوں کی روحیں سیر ہوں اللہ کرے تادم آخر یہ سلسلے جاری رہے پاکستان کے مختلف شہروں میں تقریبا ساٹھ دروس قرآن تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں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 تو پھر مشکل نہیں ہوتا اللہ اس میں سہولتیں اور وقت میں برکتیں پیدا فرما چونکہ یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے اور اس مہینے میں حضور سیدنا اللہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال پر ملال ہوا ہے اس حوالے سے آج مجھے اقبات ساتھیوں نے اس مہینے کے آغاز سے ہی آج کے درس کے حوالے سے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 اور جو سچا مسافر ہو اس کو ایک دن منزل ضرور نصیب ہوتی ہے اس لیے اللہ والے قوم ہیں کن کی چوکھٹ پہ جائیں اور عباد الرحمٰن قوم ہیں یہاں سورہ فرقان کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ احل اللہ کی عباد اللہ کی عباد الرحمٰن کی نشانیاں اور صفات بیان فرمائی گئیں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 واحضا خاتبہ ملجاہلونہ کالو سلام اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتی ہیں تو وہ الجھتے نہیں بحث میں نہیں پڑھتے اس کو کہتے ہیں بابا سلام کو سلام متارکت یعنی ترک کرنے کا سلام کہ تو بیٹا ڈا بس جان چھوڑ دے تو وہ بحث جاہلوں سے نہیں کرتے ان سے جو ہے وہ الجھجھتے نہیں بلکہ کالو سلام کہتے ہیں کہ بابا تجھے سلام ہو دوسری نشانی بیاں فرمائی و قیام اور وہ اللہ کے حضور اپنی راتیں کبھی سجدے میں گزارتے ہیں کبھی قیام میں گزرتے ان کی راتیں یوں ہی گزر جاتی ایک دوسرے مقام پہ فرمایا تاطا جافہ ان المداجع ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں تو وہ راتیں اللہ کی عبادت میں گسارتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رئیس المفسرین ہیں فرماتے ہیں جس نے ایشا کے بعد دو یا دو سے زیادہ رکتیں پڑھ لی اللہ تعالی اس کو رات جاگنے والے کا ثواب عطا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 ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دیں راتوں کو عبادت میں گزارنے کے باوجود ان کے خوف اور ان کی خشیت کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی عرض کرتے ہیں مالک ہم سے عذاب دیں وہ عبادت کی وجہ سے متکبر اور مغرور نہیں ہو جاتے کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں کہا نہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں ولہ زینہ اور وہ جو عرض کرتے ہیں ربا نصرف صرف انا عذاب جہنم اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو پھیرتے ہم اس کے سہنے کی سکت نہیں رکھتے ہمیں یوں ہی معاف کر دے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیل علی تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک مجھے نابینا اٹھانا قیامت کے دل تیرے بندوں کے سامنے شرم سار ہوں گا ہیں اعمال ان کے یہ لیکن خوف اور خشیت کا عالم یہ اللہ اکبر وہ ڈرتے ہیں حضرت سر سکتی رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر اولیا میں سے ہیں حضرت جنید بغدادی کے رشتے میں مامو بھی لگتی ہیں اور شیخ بھی لگتے ہیں کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیا کروں گا کیسے اس کا سامنے کر پاؤں گا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 باوجود عبادات کی کسرت کے یہ دعا کرتے رہتے وزینہ یقول نہ نصرف انا جزاب جہنم وہ کہتے ہیں مالک ہم سے عذاب جہنم دے انزابہ کا نا غراما بے شک اس کا عذاب گلے کا پندا ہے سخت ترین ہے عذاب جہنم کا ساری ساری رات عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ یہی کہتے نظر آتے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 اللہ اکبر تو وہ اہل اللہ کی نشانیا فرمائی جا رہی ہیں, رَبَّنَ اسْرِفْ عَنَّا عَزَابَ کرتے ہیں اللہ ہم انا غرام جہنم کا عذاب جو ہے وہ گلے کا تھنتا ہے گلے کی پھانس ہے انہا ساعت مستکرم و مقامہ بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ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 کرنا اللہ کی رضا چاہنا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ جہنم کے کے عذاب سے بچا لے یہ بہت ہی بری پلٹ کے جانے کی جگہ لم یوسرا قباما اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے فضول خرچی نہیں کرتے وہ لم اور نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہاتھ دباتے بھی نہیں وہاں کھل کے خرچ کرتے ہیں اور جہاں وکانہ بین ذالکات کباما اور یہ دونوں کے درمیان اعتدال کے راستے پر رہتے یعنی بے تحاشہ خرچ بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے اتنا خرچ کرنا کہ کنگال ہو جاؤ اور بعد میں قرض چڑھ جائے جو اہل اللہ ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے چادر سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلاتے اور حضور نے فرمایا کہ تم خرچ میں میانہ روی اختیار کر لو کبھی فقیر نہیں ہوگی اللہ اکبر تو فرمایا ولزین فقو لم یوش رف و جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے وَلَمْ يَقْتُرُوا اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں وَقَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا اور وہ اس کے درمیان درمیان اعتدال کی راہے پر رہتے ہیں وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَ اور وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے کسی کو نہیں پوچھتے ان کی پرستش اللہ کے حضور ہوتی اللہ کے علاوہ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 یعنی اللہ کے علاوہ ان کے سینے میں کسی اور کا خوف اور ڈر وجود ہے؟ نہیں ہے وہ جو نماز میں کہتے ہیں نا ناخلا نخلا و نہ رک وہ صرف نماز میں نہیں کہتے ان کا عملی نمونہ بھی ہوتے اللہ کے علاوہ کسی کے حضور سر نہیں جھکاتے چاہے جتنا مرضی بڑا فرون کیوں نہ ہو وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے ولا یکل اللہ بالک اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے قاتل نہیں ہوتے وہ تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں وہ تو شاخ سے پھول بھی توڑے تو ان کا دل دکھتا ہے کوئی بھی توڑے وہ تو اس قدر حساس ہوتے ہیں قتل کے حادثے سے کم تو نہیں شاخ سے گل کا جدا وہ تو اس بات کا بھی احساس رکھتے وہ تو کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتے کسی کا حق غصب نہیں کرتے چی جائے کہ کسی کو قتل کر دیں ولا یقل نفسلتی ہو اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ حق کے ساتھ کیا ہے شادی شدہ زانی کو کی قتل کیا جائے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے یا جو ارتداد کی رائے اختیار کرے باغی ہو اس کو قتل کیا جائے اس کے علاوہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے ولا ینون پر وہ ذنا نہیں کرتے نہ ان کی نظر ذنا کرتی ہے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 میرے پاس پڑھو لیکن میرے سامنے نہیں بیٹھنا اس ستون کی اوٹ میں بیٹھو تاکہ کہ تمہارا چہرہ مجھے نظر نہ ہے اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کو طرفین کہتے ہیں کہ طرف میں بیٹھتے تھے وہ پڑھتے رہے دو چار سال گزر گئے ایک دن رات کا موقع تھا چراغ جل رہا تھا اور امام محمد کا سایہ امام اعظم کے آگے پڑھا سائے پہ نظر پڑی تو سائے میں داڑھی کے بال نظر آئے کہا بیٹا محمد تمہیں داڑھی آ ہے حضور سال ہو گیا ہے کہا اب میرے سامنے بیٹھا گیا یہ تھے وہ لوگ تقوی کے پہاڑ چونکہ جو ذلت العلماء ہے یا اہل اللہ کا جو پسند ہے پوری قوم کو تباہ کرنے کے مترادف ہے امام صاحب پانی بھرنے گئے نا تو ایک لڑکی پانی کا گڑا سر پہ اٹھایا اور نیچے پھسلن تھی تو کہا بیٹا ذرا سنبھل گئے اس نے وہیں گڑا رکھ لیا کہا اگر میں پھسلوں گی تو کیا ہوگا یہ گھڑا ٹوٹ جائے گا نا بازار سے دو آنے کا اور لے آؤں لیکن اگر آپ پھسل گئے تو پوری قوم برباد ہو جائے گا اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام اشعہ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے طبقہ علماء اپنی حفاظت کرنا اگر تم نے مکروح تنزیحیہ کا ارتکاب کیا لوگ تحریمیہ کرنے لگ جائیں گے اگر تم نے مقروح تحریمیہ کا ارتکاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے اور تم نے اگر حرام کا ارتکاب کیا لوگ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر فرمایا اگر تم نے سنت غیر وقدہ کو چھوڑا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 تو انسان جتنے اونچے منصب کا ہو لازمی نہیں کہ زنا جیسے فیل کا ارتقاب کرے تو پھری خرابی آئے اگر نظر بھی بھٹک گئی اگر خیال بھی پہک گیا تو جو اس مستن پہ بیٹھا تھا کہ لوگوں کو ارشاد کرتا تھا لوگوں کو ہدایت دیتا تھا تو جو اتنے لوگ اس کے پیچھے لگے اس کا کیا ہے اس لیے کہا کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے وَلَا ولا دو اور وہ زنا نہیں کرتے ذنا کی ساری صورتیں چاہے وہ آنکھ کا ہو کان کا ہو ہاتھوں کا ہو وہ یف الزال کا یل کا اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا سخت سزا ہے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ سخت رسوا کر دیا جائے گا یو داف لہ العزاب یوم قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے دو گنا عذاب دیا جائے گا وہ یخلد فی ہا فیہ اور ہمیشہ وہ ذلت میں رہے گا سخت تذلیل اس کی ہوگی علام تابا و آمنا و عامل آملال ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور اچھے عمل کرے چونکہ ایمان کے بعد اچھے اعمال توبہ کے شجر کو پانی دیتے ہیں اگر توبہ کے بعد اچھے اعمال نہ کریں تو وہ بوٹا پھر مرجھا جائے گا بار بار توبہ کی دو لفظوں میں توبہ توبہ استا اللہ پڑھ لیا وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس کے اندر جا رہے ہیں سفر کرتے آگے ایکسیڈنٹ ہوا لاشیں بکھری پڑی ہیں دو منٹ کے لیے ڈرائیور بھی بند کر لیتا ہے ٹیپ کو گانے بند کر لیتا ہے توبہ توبہ ساری بس کرتی ہے لیکن ابھی آدھا کلو میٹر نہیں گزرتا پھر ٹیپ کا بٹن آن اور پھر سب وہی لچھن ہوتے ہیں یہ توبہ نہیں ہوتی حقیقت تو توبہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ شرمندگی ہو دوبارہ عظم کر لے کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا یہ توبہ تو تمر ہے توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی میری اس توبہ پہ توبہ توبہ توبہ کر اٹھی یہ تو عجیب بات ہے توبہ یہ ہے کہ عظم مصمم کر لے کہ میں اس کے بعد یہ کام نہیں کروں گا اور پھر عمل صالح کر کے توبہ کے لگائے ہوئے پودے کو پانی دے کہا اللہ من تابا و آمنا و آملا عملا صالحا فا اولائی کا یبدل اللہ سییاتہم حسنات اگر کوئی ایسا کر لے اللہ فرماتا ہے ہم نہ تو صرف کہ اس کے گناہوں کو ختم کریں گے بلکہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار ہو جائے گا اس کے درپیات ہو جائے اگر کسی محکمے کے اندر کوئی ایسا کام ہو جائے میک میں کافی سر معطل کر دے یا کوئی اور ایسی سزا دے دے تو بعد میں وہ معاف بھی کرتے ریکارڈ تو خراب ہو جاتا ہے نا ترقی تو رک جاتی ہے کہ اتنا کچھ اس اس کے کے کے اندر اندر کی فائل لکھ دیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس فائل کو کتنی عزت دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اب اس کی ترقییں رک جائیں توبہ کر کے تو دیکھیں سچی توبہ کر کے تو دیکھیں بلکہ جتنا بڑا گنا گار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار بن جائے گا اللہ اکبر فولا کا سیات ہم اس کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتے تھے حضرت میرے فاروقی اللہ تعالیٰ نے وہ آ رہے تھے ایک آدمی نے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی تھی دیکھا کہ اچانک گلی کے مور سے جو تمے فاروق کا ہے وہ ڈھر گیا جلدی سے بغل میں چھپا لی اور سچی توبہ کر لی مالک آج عمر کے کہر سے بچا لے آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں اب تمر فاروق نے اس کو بوتل چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا جب قریب آئے درا لہرایا کہا کیا ہے تیرے پاس کہنے لگا حضور سرکہ ہے کہا نکالو جب نکالا دیکھا تو واقعی سرکہ تھا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 اور جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے ان کو وہ چھوڑ دے گا صرف نظر کرے گا شرم کی وجہ سے شرمندگی کی وجہ سے ان ان کو نہیں پڑے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا چلا جائے گا جب وہ نامہ اعمال مکمل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میں نے اپنے فضل سے تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر اس کو تو توقع اور تھی لیکن کام اور بن گیا اب وہ کہتا یا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں داہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدت نواز حضور اس حدیث کو بیان کرتے کرتے اتنے مسکرائے کہ حضور کی داڑے لوگوں کو نظر آنے لگی کہ پہلے بڑے بڑے گنا چھپاتا جاتا ہے ان کو پڑھتا نہیں ہے اور جب اللہ نے کہا میرے بندے میں نے بدل دیے دیکھیوں میں تبدیل کر دیے وہ کہتا ہے اللہ ابھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں میرے گناہ جو میں نے ابھی بڑے دیئے اللہ اکبر تو اس کے حضور کوئی آ کے تو دیکھے جھولی پھیلا کے تو دیکھے وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کی فرشتوں کہتا فرش تو گواہ ہو جاؤ میرا بندہ آخر میرے در پہ آیا ہے نا اور کوئی در ہوتا تو جاتا با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 جب بندہ اس کے حضور رہتا ہے فرمایا اگر کوئی آئے ہم گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں وکان اللہ غفور الرحیمہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے بخش مانگی اور اپنی طرف سے اضافی رحمت اس کے اوپر ڈالی اور اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ومن تابا و عاملہ اور جس نے توبہ کی اور نیک امال کیے فعین و مطابا بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع آیا جیسا کہ رجوع آنے کا حق تھا وزین اللہ یش الزور اللہ والوں کی ایک اور نشانی بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے جھوٹ نہیں بولتے ان کی زبان پہ سچ ہوتا ہے اللہ اکبر واحض مرو بال رغب مرو کراما اور جب کسی بیہودہ جگہ سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھال کے گزر جاتے ہیں کسی بری جگہ پہ ٹھہرتے بھی نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تحمت کی جگہوں سے بچو اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ رکتے بھی نہیں ولہ زینا ذکر یا رب لم یخر و ام یا وہ لوگ جب ان اپنے مالک کی طرف سے آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں نشانیاں یاد دلائی جاتی ہیں اللہ اکبر یقر علیہ ثم و غم تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے بلکہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اس میں جو عبرت کے پہلو ہیں ان کو اپناتے ہیں اللہ کی ایک نشانی پر غور کرتے ہیں اور پھر وہ دنیا کو ترک بھی نہیں کرتے کیا کہتے ہیں ولزین یقول ربنازوا جنا وزریات نا قرۃ تعم و جالنا للمتین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 امام بنانا نہ صرف کہ ہمیں پرہیزگار بنانا بلکہ ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دے وہ دعا کرتے ہیں علا کا یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیھا تحیۃ وسلامہ کہا ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا بدلہ ان کے صبر کا دنیا پہ صبر کیا دکھوں پہ مصیبتوں پہ عبادت پہ صبر کیا فیحا فِيهَا و سلامہ اور وہاں ان کو سلامیاں دیے جائیں گی اور ان کے پیشوائی ہوگی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے کہ تم نے دنیا کے اندر اللہ جل شانگو کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاری آج ہمارا سلوٹ اور ہمارا سلام قبول کر تو قرآن مجید نے یہ ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی جو اللہ والے ہیں اب دیکھیں ہم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 ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے یعنی دین کی طرف تمہاری رغبت پیدا ہونے لگے اور برائیوں سے تمہیں نفرت ہونے لگے جس شخص کی صحبت میں تمہیں دنیا سے دوری اور آخرت کی قربت اور اللہ رسول کا پیار نصیب ہونے لگے سمجھ لو اس کا سینہ ولایت کے نور سے منور ہے تو حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے جو مجھے تاکید بھی تھی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 کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو حضرت حاتم رحمت اللہ تعالی کانوں سے بہرے نہیں تھے لیکن انہیں پھر بھی بہرا کہا جاتا کیوں اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حاتم کی مجلس میں ایک خاتون آئی اس نے اپنا کوئی دکھڑا کہنا تھا کوئی حاجت کہنی تھی دوران گفتگو اس کی ری خارج ہوگی ہوا خارج ہوگی اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ اتنے بڑے بزرگ اور میری ہوا خارج ہوئی تو وہ شرم میں ڈوبی جا رہی تھی حضرت ہاتم اس کی خفت مٹانے کے لیے یوں کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ذرا اونچی بولو اس کو تاثر یوں دیا کہ میں بہ ہوں اور میں نے وہ نہیں سنا جس سے تجھے شرمندگی پھر جب تک زندہ رہے بہرے بنے رہے کہ اس عورت کو جب بھی پتا چلے گا اسے شرمندگی ہو <تصفيق> یہ تھا فقر یہ تھی درویشی اور یہ تھے اللہ والوں کے ہلاک آج تو چگلیاں کرتے پھرتے اور مسنت ارشاد پہ برآمان اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو دوسری خوبی اللہ کی صفت غفار کا مظہر بخش دینے والا دل میں گرا باندھنے والا چونکہ دورانے سلوک سالک سے بڑا سرزد ہوتا ہے وہ بیچارہ چارہ زیر تربیت ہوتا ہے اس کی کسی بات کو دل پہ لگا لے اور گرا باندھ لے تو پھر کیسے تربیت ہوگی تو اللہ کی سفت غفار کا کا مظہر ہو معاف کر دینے والا جس طرح وہ معاف کر دیتا ہے دو سفتے اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ایک رفیق ہو دوسرا شفیق ہو رفاقت کے حق کو جانتا ہو اور شفقت کا پیکر ہو تنگ دل نہ ہو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا لو کنتا فزن غلیظ القلب لن من ہولک محبوب اپ اگر تو شروع ہوتے تنگ مزاج ہوتے ماتھے پہ تیوریاں لانے والے ہوتے اتنے لوگ تیرے گرد جمع تو نہ ہوتے یہ تو تیرے خلق کی بات ہے کہ اتنے لوگ تیر راہوں کے مسافر بنے سبحان اللہ شفیق و شفقت کرنے والا اپنے سالکین سے مجیدین سے ان سے جو ہے وہ چر نہ کھا جائے جلدی اکتا نہ جائے آنے والے تو آتے ہیں اور ان کے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں جلدی جلدی دروازے بند نہ کر لیں بلکہ سنیں ان کے دکھڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک بڑھی آئی اس نے حضور کو اشارہ کر کے بلایا آقا کا کریم دروازے پہ بات سننے کے لیے چلے گئے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ہمیں بڑا عجیب لگا لیکن کہہ کچھ نہ سکے کہ حضور خود گئے کہا کہو کیا کہا, کہا کہنا ہے کہا میں نے آپ سے کو باتیں کرنی کہا کرو کہا یہاں نہیں کرنی کہاں کرنی ہے مصر نبوی سے بات کھلی جگہ تھی کہا وہاں کرنی آقا آکری وہاں چلے گئے وہ سنا رہی ہے حضور سن رہے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹے گھنٹے لگ گئے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور سن رہے لیکن غصہ بڑھا رہا تھا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 سنتا حالت تو اس نے بات میں کرنے دکھڑے سنے تو صحیح تو ماری تمہاری تمہاری ڈھارس تو بندائے اللہ اکبر تو شفیق ہو رفیق ہو کتنی شفقت سنیے حضور اشار فرماتے ہیں لو تدخلو شوقتن فی رجل اہادکم لوجتو عالمہا میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا چوبے نہ تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی اگر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 مرید تو وہ یہ بن گیا اور وہ پیر بن گیا اس کا حق ہے کہ وہ ہر لمحے میں عمر بالمعروف اور نہیں اندل منکر کے فریضے سے کبھی بھی غافل نہ ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چونکہ حضرت بیان فرماتے ہیں چونکہ آپ اس حوالے سے ایک امتیازی نام ہے امر بال معروف نہیں نئی منکر کے حوالے سے جب لولو فیروز نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور زہر میں بجا ہوا خنجر آپ کے جسم میں پیبست ہو گیا زندگی اور موت کی کشم کش تھی تو ایک انساری نوجوان آپ کا حال پوچھنے آیا اس وقت بس سانسیں ٹوٹ رہی تھی اس نے کہا حضور کیا حال ہے تو آپ کی نظروں پہ پڑ گئی اس کا طے بند لٹک رہا تھا اور اس کے ٹخن جو ہیں وہ طے بند میں ڈھمپے ہوئے تھے آفام میرا حال تو صحیح ہے لیکن اے نوجوان اگر تو اس شلوار کو اس طے بند کو ٹخنوں سے اوپر کر لے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 پھر فرمایا دو خوبیاں حضرت عثمان غنی والی رات کو عبادت کرے صبح اٹھ کے ثقافت کرے اور وہ سف بیان ہو چکی یہ بھی تو قیام اللہ کے حضور راتوں کو کبھی سجدے میں گزارتے ہیں کبھی قیام میں گزارتے ہیں ان کی راتیں یوں ہی گزر جاتی ہیں اللہ اکبل بلکہ راتیں مختصر پڑ جاتی ہیں حضرت سیدہ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 سخاوت کا صرف تعلق مال سے نہیں ہے سخاوت بدلس نہ بمال بزرگی بقلس نا پسال بزرگی عقل سے ہوتی ہے سالوں سے نہیں ہوتی اور سخاوت دل سے ہوتی ہے مال سے کمینے <تصفح> دل والا اللہ کا ولی وہ تو بانٹنے والا ہوتا ہے فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کے در سے خیرات لیتے رہے جسم کی کوت بھی آصل کریں روح کی کوت بھی آصل کریں بابا بلے شاہ فرماتے ہیں اٹ کھڑکے دکڑ وجہ تتہ ہوئے چلا آن فقیر کھاکھا جامر راضی ہوئے بلہ فقیر کی میں خوشی ہوتی ہے کوئی آئے اس کی چوکھٹ سے سراب ہوتا رہے کہا دو خوبیاں اس میں حضرت سیدنا علی المل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عالم ہو دوسرا بہادر جاہل تو اللہ کا قرب کیسے پائے گا حضرت جنید بغدادی فرماتے من تض ادا بغیر علم فقت مات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 سب سے پہلی وہی علم کی نازل ہوئی اور اپ کا کریم فرمایا فضل العالم الالعابد کا فضلی الا ادناکم عالم کی فضیلت تہجد گزار پر ایسے ہے جس کا تم میں سے ایک عام آدمی پر میری فضیلت کتنی <Ear tornado> <سلام> بڑی بات ہے اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ فضل فالم القمر عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح چودھویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی تو ایک عالم ہو حضرت غوث اعظم سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اس مرتبہ طبیعت پہ کیسے پہنچے تو فرمایا درستبہ کہ میں نے علم پڑھا یہاں تک کس درجے پہ فائض البرآن ہو گیا اور دوسرا بہادر ہو بزدل اللہ کا بلی کیونکہ جو, جو توحید کے آغوش میں آباد ہوتا ہے وہ یا زنون کے زمرے میں آ جاتا ہے تو وہ کمزور اور بزدل کیسے ہو سکتا ہے علامہ حق کہنے سے وہ کبھی بھی گریز نہیں کرتا, کرتا چاہے شہن شاہ وقت بھی سامنے کھڑا ہو حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مستنجد بالله حاضر ہوا ملا نے نظہۃ الخاطر الفاطر فی مناقب کے میں شیخ کے اندر اس واقعہ کو لکھا اس نے دو اشرفیوں کی تھیلیاں بطور ہدیہ بطور نذرانہ پیش کیا حضرت غوث اعظم نے اس نذرانے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لازمی نہیں ہے کہ ہر مرید کے نذرانے کو قبول بھی کیا جائے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 تازہ کترے ٹپکنے لگے اللہ کہا اللہ اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہو چونکہ یہ جو عباسی خلافات حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نورم آگی اولاد سے اور وہ حضور کے چچا لگتے تھے اس لئے حضور سے قربت تھی اور یہ ان کی اولاد ہیں کہا اگر مجھے قرابت رسول کا لحاظ نہ ہو تو میں اس تھیلی کو نچوڑتا جاؤں خون نکلتا جائے یہاں تک کہ تیرے محلوں کے دروازوں تک پ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ نہیں ہر ایک سے نظرانہ قبول کر لے پھر سارے ایسے بھی تو نہیں ہوتے کہ جن سے نظرانہ لیا جائے کوئی ایسے بھی تو ہوتے ہیں جن کو دیا جائے یہ <سؤال> جو تصوف کے اندر نظرانے کا تصور ہے میں اس پہ بڑا غور کرتا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے اور میں نے تصوف کی کتب اور بزرگوں کی جو مجھے صحبت نصیب ہوئی اس سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ نظرانے کا تصور جو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 یہ نہیں ہے کہ غریبوں سے بھی چھینتا چلا جائے وہ تھا حضرت لاہور میں اس کو جب پتہ چلا کہ میرے پیر علامہ صاحب کے مہمان بنے ہوئے تو وہ سفر کرتا ہوا علامہ صاحب کے پاس پہنچا اور اپنے پیر صاحب شیرز کی قرض ہے اس وقت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 میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا آقا کریم نے دیکھا اور مسکرا کے کہنے لگی ابو حرا بھوک لگی میں نے کہا ہاں حضور مجھے کہا میرے ساتھ اللہ اکبر آگے وہ حدیث واقعہ طویل آپ نے سینکڑوں بات سنا کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا ابو حرارا کہتے کام بن گیا لیکن کہا جب باقیوں کو بھی بولا اللہ ستر بندے تھے بیٹھے جو سپا کے چبوترے پہ تھے میں بلا کے لے گیا دل میں تھا کہ اب تو دودھ کا پیالہ گونٹ گونٹ بھی نہیں آئے گا لیکن جب پہلے نے پیا ختم نہ ہوا میری ڈھارس بند گئی میں نے کہا کوسر کی نہروں سے کنیکشن جڑ گیا کام بن گیا برکت آ گئی ستر نے پیا پھر کہا بو حرا تم پیو میں نے پیا کہا اور پیو میں نے پیا کہا اور پیو کا حضور اب تو بس ہو گئے پھر حضور نے نوشے جان کیا میرے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے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 اس بات پہ ہنسا ہوں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی تو پھر اس وقت اقبال نے دکھ سے کہا تھا کہ نظرانہ نہیں سود ہے حرم کا نہیں سود ہے حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشنی کم بیز نلا جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن میراث میں آئی ہے مسد ارشاد زادوں کے تصرف میں ایک آبوں کا نشیمن نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا ہر خر کا سالوس کے اندر ہے مہاجن شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ بتوں کی طرح بجتے ہیں کعبے کے برہم تو پیر تو دکھ درد کا ساجی ہے وہ تو روح کی رضا دینے والا ہے وہ مانگت تو نہیں ہے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 جن کی زندگیاں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہیں اور جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد خدا سے منور اور متر ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہیں بعض تو کہتے ہیں میں تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا مجھے تو ملا ہی کوئی نہیں پتہ نہیں تو نے کہاں سے ڈھونڈا ہے اللہ اکبر بستے ہیں یہاں کچھ ایسے پرا گندہ تباہ لوگ بھی افسوس کے تمہیں میر سے صحبت نہیں رہے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 لیکن ان حقیقی لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس معیار کو سمجھنا ہوگا جو قرآن و حدیث اور ولیوں کے امام حضرت غوث سے اعظم کی تعلیمات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے تیسرا سال درس قرآن کا مکمل ہونے پہ اور چوتھا سال درس قرآن کا شروع ہونے پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں پچھلے درس قرآن کا موضوع جو ہے وہ حضور کی اطاعت کے حوالے سے تھا اور یہاں بھی اور مختلف جتنے بھی شعر تھے تقریبا میں نے اسی موضوع پہ جو ہے وہ دوسرے قرآن میلاد کا موسم بھی تھا پیش کیا مجھے اطلاعات مختلف شعروں سے ملی ہیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے چہروں پہ حضور کی سنت کا دور سچ گیا صلح صلح صلح صلح صلح میں تو آپ میں سے بھی یہاں بھی کچھ لوگ موجود ہیں میں ان کو مبارکباد پسمی میں قلب دیتا ہوں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 اور جب کسی کے دل میں کوئی بات اترتی ہوئی محسوس کرتے ہیں تو پھر پیشانی سجدے میں جھک جاتی ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کی پناہ میں رکھی